ذکر اللہ کھول لیجیے پیج نمبر ہے ون ففٹی دکھائیں سر سب اپنی بکس کیا سزا آپ کے لیے خود ہی چوز کریں فٹوفٹ بس سزا بتا دیں جلدی سے نو پرابلم ہمیں کوئی ہم تو خوش ہیں آپ کے نال آنے پہ جی کیا کرائیں کیا کر سکتی ہیں یا کیا مشکل لگتا ہے طاہر آپ بتا دیں ان کو کیا دیں سزا الفت جلدی سے ایکٹیویٹی بنا کے لائیں کس پہ کل آپ کروائیں اگلے سبق قریق ہاں چلے کوشش کیجیے گا ہاں چلیے کھول لیتے 150 ہے شروع کرو نحمۃ ہوبن سلی رسول کریم اما بادو باللہ من الشیطان الرجیم ربش رحلی صدری و یسرلی عمری وحل الوق دتم لسانی یفکو قولی رب یسر ولاۃ وسر وطمل دعا کے مسائل بک میں سے ہم دیکھیں گے ٹاپک ذکر اللہ عز وجل اللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتاب کا پیج ہے 150, 150 150 ہے اس میں ذکر الہی کے بارے میں کچھ باتیں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی فضیلت حدیث تو ہرائیے گا اب یہاں سے الفاظ الله یقول اس کا مطلب یہ کہ یہ حدیث حدیث قدسی ہے اللہ تعالی کے الفاظ ہیں اب یہاں سے الفاظ ہیں حدیث کے اندی بی فی زکر تو حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں پس اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں ذرا سوچیں اللہ اپنے دل میں ہمیں یاد کرتا ہے اس وقت کریں یاد ذرا دو منٹ کے لیے اللہ کو دل کی گہرائی سے جیسے یہ کھنچ پڑتی ہے نا کسی اپنے کو یاد کر کے پردیس میٹ میں بیٹھے ہوں کبھی ماں یاد آئے کبھی باپ کبھی کو بچہ یاد آ جاتا ہے کبھی کوئی بھائی بہن تو یہ کھنچ پڑتی ہے نا ایسی کھچ پڑنی چاہیے آپ کو اللہ کا سوچ کر اللہ کب ملوں گی آپ سے اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں ملنا چاہتی ہوں تو گمان کر لیں کہ اللہ آپ کو اس یاد کریں اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا جماعت تو میں بھی اس کا جماعت میں ذکر کرتا ہوں جو ان کی جماعت سے بہتر ہے مراد کیا کہ انسان کس جماعت میں ذکر کرے گا انسانوں کی بندوں کی اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں ذکر کرتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے سچ بتائیے اگر یہاں ہمیں بیٹھے بیٹھے ایک میسیج ملے کہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھا صدر اوباما یا وزیر ہے وزیر اعظم یا صدر ہے کیا جی صدر صدر جو ہیں اوباما وہ ہمیں یاد کرتے ہیں اس وقت کیسے لگے گا ان کو چھوڑ دیں ان کا سیکرٹری ہمیں یاد کر کے ایک لیٹر لکھ دے تو کیا ہوگا یہ بھی میں نے آپ کو ویزے کی بات کی ہے نا تو آپ کو پتا ہے کہ جب ویزا ملتا ہے نا وہاں ویزا نہیں سوری پاسپورٹ جب ملتا ہے نا تو ایک سیریمنی ہوتی ہے تو جتنے بھی لوگ وہاں آئے ہوتے ہیں نا پھر وہ سب کو ایک لیٹر دیتے ہیں تو اس لیٹر میں کیا ہے اس وقت صدر بش تھا جب مجھے ملا تھا تو نیچے اس کے سائن ہیں اچھا وہ بالکل دیکھنے میں ایسے ہی لگتے ہیں کہ اس نے خود حادثے کیے ہیں لیکن اتنے ہزاروں لوگوں کے نہیں انہوں نے فوٹو کاپی کچھ اس قسم کی کی ہوتی ہے کہ جس میں اوپر آپ کا نام ہوتا ہے اور نیچے صدر کے سائن ہیں یقین کرے میں نے یہ میرے نام خاتا ہے اور اس نے لکھے ہوئے تصویریں کھچاتے ہیں وہ جو سیرمنی وہاں ہوتی ہے نا وہاں جو بھی ان کے بڑے بڑے لوگ آئے ہوتے ہیں پورا ایک پورا ٹائم دیتے ہیں فوٹو سیشن کا کہ آپ آئیں اور بھی پاسپورٹ لیتے ہوئے یا جو بھی ان کی سیرمنی آ کے تصویریں کھچائیں ہمارے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تو لوگوں کے پاؤں زمین پہ ٹکرے ہوتے ہیں تو اللہ کی ذات کہتی ہے میں تم کو یاد کرتا ہوں اتنی بڑی جماعت میں پتہ نہیں صبح سے اللہ نے آپ کو کتنی دفعہ یاد کیا اس दिल دل دماغ حاضر رکھا کریں نیند آئے تو جا کے منہ پہ پانی کے چھینٹے ماریں ٹیک چھوڑیں ذرا اپنے آپ کو ٹھنڈ لگائیں کپڑے پتلے کریں پھر دیکھیں اب آپ لیٹے لیٹتے لیٹتے آپ لیٹ ہی جائیں گے تو آپ تو ابھی خراٹے بھی مار لیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی ہاں تو ایکٹیو ہو کے بیٹھتے ہیں جو سپاہی ہوتے ہیں وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں چلیے اگلی رواج دہراتے سعیدن رضی اللہ سعیدن رضی اللہ سعیدن رضی اللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ان دونوں کے ساتھ لکھا ہوئے نا رضی اللہ تو پھر اگلی دفعہ میں نے واحد کا استعمال کیا ٹھیک؟ اب آپ کی مرضی دونوں کو ملاشترحم و نزلت مسکین و ضکر حملہ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو سوچے تو فرشتے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں اسے مسلم نے روایت کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے کریں اس قسم کی روایتوں کو بعض لوگوں نے جب ٹیکسٹ سے اور سیرت سے کاٹا نا تو انہوں نے ذکر کے منوانے طریقے استعمال کیے اور کہیں اللہ ہو اللہ ہو اور کہیں کچھ اس قسم کی باتیں کر کے ذکر کرتے ہیں تو اس پہ سے ہم بات کر چکے ہیں اپنی تفسیروں میں کہ اللہ کے ذکر سے مراد صرف یہی یہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کے تین درجے دل میں میں اپنے رب کو یاد کرتی ہوں پھر زبان پہ سبحان اللہ الحمد للہ قرآن کا پڑھنا قرآن بہ خود ایک ذکر ہے سر ہجر میں عطنز الذکر وََلحافظ پھر اسی طرح عمل کا ذکر ہاتھوں سے وہ کام کرانے جس کے لیے اللہ نے بنائے اور ہر وہ چیز لیکن بعض لوگوں نے اس کو بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈ کیا اور آج کے دور میں آپ کو تک کہ اسپریچولیٹی لینے کے نام پر یہ طریقے بہت اختیار کیے جا رہے ہیں کتنے نیت نئے طریقے ہا ہو, ہو کی آوازیں لگانے والے اور وہ کہتے ہیں اس طرح بھی چند دو تین دن پہلے ہی مجھے کوئی اپنا ایکسپیرینس سنا رہا تھا کہ ایسے ہی کسی جگہ ان کو انوائٹ کیا گیا تو یہ یہ سوچ کے چلی گئیں کہ چلو میں جاتی بھی ہوں پھر میں بھی ان کو کلاسز کی دعوت دوں گی اور دیکھوں تو ہوتا کیا یہ خود کہیں یا ان جنہوں نے بھی بتایا ان کے شاید گھر سے کوئی گیا قسم مؤثر کہ وہ جو کچھ وہاں دیکھ کے آئیں تو وہ بہت پریشان تھی کہ ہم نے تو آج تک کسی کلاس میں ایسا نہیں سیکھا سکھایا کہ وہی کہ پہلے آنکھیں بند کریں پھر غور کریں پھر اس پہ خو کریں پھر خو ہا میں بدلیں پھر سارے کورس میں پڑھیں پھر ان کو فیل کراتے ہیں اس وقت کہ آپ اس وقت آسمان پہ ہیں یا آپ مدینہ میں اس قسم کی کچھ چیزیں تھیں تو سنت سے ڈوریاں کاٹ دیں گے تو پیچھے اکمن کالا بام کالا رہ جائے گا آپ کہتا ہے کہ نبی وسلم کی وفات کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایک صحابی نے مسجد میں آ کر کسی دوسرے صحابی کو اطلاع دی حضرت عمر حضرت علی کو یا حضرت ابن عباس دونوں میں سے کسی کا نام آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے مسجد میں دیکھا کہ جو ہی نماز ختم ہوتی ہے تو کچھ لوگ سارے ایک ہلکا بناتے ہیں جمع ہوتے ہیں اور پھر ایک کورس میں پڑھتے ہیں مل کے ذکر کرتے ہیں اور ایک باواز بلند ذکر کرتے ہیں انہوں نے کہا اچھا تین دن دیکھنا دوبارہ بھی اگر ایسا ہوگا تو مجھے بتانا انہوں نے ایک دن دو دن دیکھا ایسے ہوا پھر وہ صحابی وہاں گئے اتنا دل سوز ان کا خطبہ کتابوں میں آپ آج بھی پڑھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگوں ابھی تو نفس سلم کی بیویاں بھی زندہ ہیں ابھی تو آپ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے اور تم نے دین میں اپنی مرضی کے اضافے شروع کر دیے اور اگر آئندہ تم میں سے کوئی مجھے یہاں ایسا کام کرتا دیکھا تو میں اس کو اس مسجد سے نکال دوں گا آج لوگ کہتے ہیں آپ بات کرتے ہیں گئے ہم اللہ سے جو محبت کرتے ہیں آپ کو کیا پتہ اور ایسے کر کرا کے رو ہو کے کوئی ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں ذکر کرتے اگلے دن پھر اپنی دنیا میں چل پڑتے ہیں کتنا آسان ہے آپ کو یہ روز چھ گھنٹے ادھر بٹھانے کے بجائے ہم آپ کو بس آدھا گھنٹہ ہفتے میں ایک دن بلائیں اور اس میں خوب اس قسم کی باتیں کرائیں آپ کو سائیکلوجیکلی ایکسرسائزز کرائیں اور بس جائیں اب آپ پورا رابطہ جو مرضی کریں کتنا آسان ہے اس چیز نے آج لوگوں کو اس دین سے دور کیا ہوا ہے ہماری زبان سے ان کو یہ پھر کڑوے احکامات بہت ہی کڑوے لگتے ہیں چاہے جتنی مرضی میٹھی زبان سے آپ کہیں تو یاد رکھیے کہ جب آپ آرٹیفیشیل چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں تو نیچرل چیزیں پھر اچھی نہیں لگتی تو ذکر کا وہی طریقہ مسنون ہے جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا زندہ اور اللہ کو یاد سے اور اللہ کی یاد سے غافل انسان مردہ ہے دلیل ان ابی موسر وسلم کی زبان مبارک حسرت ابو موسا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یاد کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا یعنی جو یاد کرتا ہے وہ زندہ جیسے پانی پڑتا ہے تو زمین زندہ ہوتی ہے ذرا قرآن کا پانی پڑتا ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے اور دوسرا مردہ ہے اور آج آپ دیکھ لیجئے تو آپ ذرا صبح و شام کی دعائیں چھوڑیں تو صحیح سارا دن دل مردہ رہے گا اگر آپ میں سے بھی کوئی نہیں پڑھتا آج سے پڑھنا شروع کر دے شام سے آپ فیل کریں گے آپ کا دل اتنا کھلاؤ گا مخصوص کر لیں آدھا گھنٹہ نماز ہے جو مغرب کی پڑھی ہے اس کے بعد فوراً ازکار اور بیٹھے بیٹھے دیکھ کے پڑھ لیں اب تو کوئی مشکل نہیں کتابیں ہیں آپ کے ایپس ڈل جاتے ہیں فونز کے اندر کسی بھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں میں نے دیکھا جتنی اب چیزیں عام ہو گئی ہیں اتنا ہمارا اختمام کم ہو گیا اسی طرح جو دعائیں ہیں صورتیں صورت ملک ہے اور اسی طرح سے جو مخصوص چند صورتیں ہیں اس کو عادت بنا لیں مشکل نہیں ہوگا یاد کرائیے اس جمعے سے ہم ادھر ان شروع کریں گے سرکا نا ان کو سنائیں گے کیونکہ یہ چیزیں اگر آپ کی پکی نہیں ہوں گی نا تو پھر آہستہ آہستہ قرآن کا اثر جو وہ کم ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کیا کہا کہ اللہ کو یاد کرنے کا زندہ مرد ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ کفار جو ہوتے ہیں نانوں سے ان کو ڈپریشن کیوں اتنی جلدی ہو جاتا ہے یہ مردگی ہے سردیوں میں ان کو ڈپریشن اسنو میں ان کو ڈپریشن اور ر جو کچھ آپ دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ اللہ کا اللہ کی یاد نہیں ہوتی دل میں جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ مجلس قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی بھلا کون کون سی مجلسیں ہوتی ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا شادی آب, اب آپ شادیاں کہہ رہے ہیں آپ گانے کہہ رہے ہیں آپ مہندی کہہ رہے ہیں آپ اپٹن کہہ رہے ہیں آپ سالگرہ کہہ رہے ہیں تو پھر قیامت کے دن کی حسرت ہوگی حدیث پڑھتے مل کے لم ولم یوسل علی نبی جہم اللہ کا نم تریتن پنشا وَإِنشَاءَ عَذَّبَهُمْ, عذبهم وَإِنشَاءَ وَإن غفر, غَفَرَ لَهُمْ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھیں جس میں نہ اللہ کو یاد کریں نہ اپنے نبی پر درود پھیجیں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لئے باعث حسرت ہوگی اگر اللہ چاہے گا تو ان کو سزا دے گا اور اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا اسے ترمزی نے روایت کیا تو کوشش کرنی چاہیے اپنی آفیشیل اور ان آفیشیل اور فارمل اور ان فارمل جگہوں میں کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر ضرور کرے اب یہ نہیں کہ خانہ بوری کے طور پہ یہی کہتا اللہ کو یاد کر لیں ورنہ یہ ہوگا یعنی مسلمان کی زندگی کے اللہ کی زیاد سے خالی ہو سکتی ہے اب سوچیں ہمارا تو کوئی ایک دوست کوئی رشتہ دار نہ تو ہم اس کو یاد کرتے رہتے ہیں ان کے بغیر مزہ نہیں آ رہا دعوت میں تو اللہ کو بھی یاد کریں معمول بنائیں یہ موقع لوگوں کی تبلیغ ہیں جیسے آج ہی دیکھیں ہم نے سرو یوسف پڑھی ہے نا تو یوسف علیہ السلام سے انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے کہا ضرور ضرور بتاؤں گا لیکن تھوڑی سی میری سن لو تو ہمیشہ لوگوں کو خوش کرتے ہیں جہاں ان کے کام کرتے ہیں تو بیچ میں اللہ کا بھی ذکر کیجیے اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرنے والا جنتی ہے 99 names of اللہ تعالی جس نے یاد کی ہے اس کے لیے یہ قال قال رسول, اللہ اللہ رسول اللہ اللہ ان تس تس تس پیچھے سے ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے ان دخل الجنہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جس نے یاد کیے وہ جنت میں داخل ہوا اچھا دلچسپ چیز کیا ہے تسا و تس عین ہو گئے نا تسا کس کو کہتے ہیں نو کو اور تس عین کہتے ہیں نائنٹی کو نوے اور نو اور نوے الحمد للہ نو اور نوے نو نو کیا ہوا ننانوے یہ ہو گیا لیکن پیچھے پھر دوبارہ کا اسمن نیتن اللہ واحد سو میں سے ایک کم بڑے لوگ بعض اس طرح گنتی کر بولتے ہوتے تھے نا سو میں سے اتنے کم تو عربی کی گنتی بھی بڑی خوبصورت ہے یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال تھی تو 99 نام ہے ان کو یاد کرنا اچھا صرف یاد ہی کرنا ہوتا ہے لفظ احسا ہے احساس کہتے ہیں گھراؤ کرنا کھیر لینا اللہ کرے ہمارے وقت میں اتنی وسعت ہو کہ آپ کو ایک ایک کر کے ابھی سے سکھائیں آگے جا کے تو انشاءاللہ شاء آپ سیکھیں گے کہ ان کو اپنے دل پہ محسوس کرنا ان کے اوپر غور و فکر کرنا اس کے اندر جو صفات ہیں وہ اپنے اندر لانا یہ سب کچھ احساس میں آتا ہے بہرحال یاد تو ہونی چاہیے تو آپ میں سے کس کو زبانی یاد ہے آپ ایسا کریں کہ ان کو روز کے پانچ نام یاد کروانے شروع کر دیں جی ٹھیک ہے بریک کے بعد کا ٹائم لے لیں سب کے ساتھ مل کے آپ آ جائیں ادھر اور پا... یاد کرنے کے سٹائل میں جیسے آپ پہلے ایک آدھ دفعہ پریکٹس کر لیں پورے ناموں کی پھر پانچ ہے پھر وہ سب مل کے پڑھیں اور اس سے پھر آپ نے یاد کرنے ہوں گے اور گروپنگ میں پھر ان سے سنے جائیں گے ٹھیک ہے درجہ ذیل کلیمات رسول اللہ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں کون سے? حدیث میں دیکھتے ہیں ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ لَأَن أقولو لَأَن أقولو اب یہاں سے وہ کلمات ہیں جس کی یہ فضیلت ہے سب خان اللہ اکبر احب الیہ الی الی ممات علیہ شمسو علیہ شمسو حضرت ابو رضی اللہ حضرت اللہ نے فرمایا اللہ پاک ہے حمد اللہ کے لائق ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے یہ بات کہنا یعنی یہ کلمات مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے کیا ہمیں بھی یہ محبوب ہونا چاہیے ہماری زبان میں ان کلمات کو کیا کہتے ہیں بلا تیسرا کلمہ تو اس کو یاد کر لیجیے من قال من قال اب یہ الفاظ ہیں جو تسبیح جس کے لیے یہ فضیلت ہے سبحان الله العظیم سبحان الله العظیم وبحمده وبحمده کرے گا اس کو غریست لہو غریست لہو نخلتم فجلنہ نخلتم فجلنہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عظمت والا اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے اسے ترمزی نے روایت کیا اب آپ کہیں گے ہمیں ضرورت ہی نہیں ایک ہی بڑا ہے ہاں جنت میں درخت کسی نے ایک ای بھیجی نام بھی لکھا ہوا تھا بندے کا اور کام بھی اور اس کے غبن بھی لکھے ہوئے تھے اور نیچے انہوں نے کانکھے بند کر لیں اب دل تھام لیں دیکھیں اس کا گھر مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن انہوں نے یعنی اس کی خوبیاں لکھی تھی کہ اتنا لوگوں کا مال لوٹا اس نے اور اس کا صرف ایک گھر ہی آپ دیکھ لیں کیسا بنا ہوا تو لوگ اپنے گھروں کو اتنا جنت جنتماں بنانا چاہتے ہیں تو اگر جنت میں کھجور کے درخت لگ جائیں گے تو کیا ہرا جائے اور یاد رکھا کر ایک ایسی چیزیں شوق دکھانے کے لیے ہوتی ہیں اب آپ یہ نہیں مجھے نہیں سروچ لو تھینک یو میں نہیں بولتی ہاں ایسا نہیں کہنا چاہیے درجہ ذیل دو کلیمات اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے انبیری اللہ قال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ اچھا یہ حدیث آپ نے یاد کرنی ہے یہ بہت پیارے الفاظ ہیں یہ بعد میں ان کو سنا بھی دیجیے لگا دیجئے گا نا تو وہ ہے نا حلیمت آنی یہ نشید کی طرح بہت اچھا بڑا بھی ہے کسی نے یہ ہے ٹھیک ہے بہت اس میں ہم دیکھیں گے سوتی حسن بہت سارا کیا کلی متانی بتا نی رحمانی ہے نا شعر کا وزن کلمات ہیں کیا سبحان اللہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو زبان سے ادا کرنے میں بڑے آسان ہیں لیکن میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں وہ یہ ہیں اللہ اپنی حمد کے ساتھ ہر خطا سے پاک ہے اسمت والا اللہ پاک ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ملی آپ کو چلیں ان شاء آپ کو سنائیں گے بعد میں تو اس کو یاد کر لیجئے کلے میں پیچھے وہی وہ ہے جو آسان ہے جو میں پہلے بھی پڑھتے ہیں اور یہ صبح و شام بھی دو میں بھی آتے ہیں نا پڑھے ذرا مل کے یہ پوری حدیث مل کے پڑھیں ذرا دل چارے آپ کی زبان سے سنو چلیے گناہ مٹانے والے کلمات یہ ہیں مٹانا چاہتے ان انسلم رضی اللہ انہو أن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر على ولاً یا بیس الورقی فت نقو فقالہ اب یہ کلمے کئی الفاظ ہیں اس کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں الحمد لل وسو خان اللہ, بسبحان اللہ سبحان اکبر, اکبر کیا ہوگا اسے لتساکت منظن وَرَقُ تصاقت ورکرا اس کو ویژلائز کیجئے گا ذرا اپنے تصور میں لائیے گا کیسا لگ رہا ہوگا اس وقت منظر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خشک پتوں والے درخت کے پاس سے گزرے تو اسے اپنی لاٹھی سے مارا تو اس سے پتے ٹوٹ کر بکھر گئے آپ نے ارشاد فرمایا ہمد اللہ کے لیے ہے اللہ پاک ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اللہ سب سے بڑا ہے کہنا اسی طرح گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح لاٹھی مارنے سے اس درخت کے خشک پتے جھڑتے ہیں اسے ترمزی نے روایت کیا ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ کب بھلا فال میں آج کل تو پتے کوئی نہیں درختوں پہ صبح کیا کریں گے کتنے عام پتے گرے ہوتے ہیں میں جب بھی آپ کو پتہ کہ یہاں جب آٹم آتا ہے تو کس طرح درختوں کے پتے ہوتے تو میں ہمیشہ یہ حدیث سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہ اس طرح جھاڑ دے تو بچوں کو آپس میں یہ ایکٹیویٹی کیا کریں کہ دیکھیں اس طرح ہمارے گناہ بھی تو جھٹ جائیں گے نا لا الہ الا اللہ ساتوں آسمان لا الہ الا اللہ ساتوں زمینوں آسمان اور ان میں موجود تمام چیزوں سے بھاری ہے الحمد اللہ حضرت جابر رضی اللہ عنہو کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین پکار الحمدللہ ہے اسے ترمزی نے روایت کیا افضل ذکر سب سے زیادہ آپ سوچیں نا میں کیا پڑھوں تو لا الہ الا اللہ دو میں کیا مانگو چاکلیٹ مل جائے کینڈی مل جائے نہیں الحمد کیا مطلب ہے کہ جو پہلے دیا ہوا اللہ اس کا تو شکر ادا کر لو تو یہ اپنے سامنے حدیث رکھا کرے. کبھی ہوتا ہے نا و دنس و دنس میں کیا مانگو؟ تو کو کو سوچ کے آپ بیس چیز کو چوز کر سکتے ہیں. جنت کے خزانے سے دیا گیا کلمہ یہ ہے. ان ابی رضی اللہ قال رسول لمبا جاتا آپ کے لیے رسول لا حول ولا, اللہ باللہ لا حول ولا اللہ باللہ حضرت ابو رضی اللہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور آگاہ فرمائیے آپ نے فرمایا اللہ قوت اللہ باللہ یعنی نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں اس ابن ماجہ نے روایت کیا اچھا ہمارے کلچر میں بھلا لاہ کا پڑھتے ہیں؟ کوئی ناگوار چیز دیکھے اللہ قوت اچھا اب جب اس کو پڑھ لیا تو اب کبھی کوئی بندہ کسی چیز کی تعریف کر دیتا ہے نا آپ کا یہ کام ایسے یہ وہ تو میری عادت ہے میں آگے سے یہی پڑھتی ہوں کہ لاہ قوت اللہ بلّا مطلب یہ کہ یہ صرف جو بھی کام ہوا یا ہو رہا ہے یا جہاں بھی جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طاقت ہے تو لوگ کہتے ہیں آپ نے لاہ کیوں پڑھا کہ ہم نے آپ کو بری بات کہی ہے تو ترجمہ نہیں سمجھتے نا تو ہم روایتی طور پہ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں بہر انگلیوں پر تصویرات گننا مسنون ہے آئیے دیکھتے ہیں. رضی اللہ انہ انہو کی جگہ جی آپ بتائیں عورت ہے انہو مرد کے لیے آتا ہے اور انہا عورت کے لیے آتا ہے وہ کانت منل محاجر یہ کیوں آ کانہ کی جگہ یہ بھی عورت ہے اس لیے کالت کی جگہ چلے آگے چلتے ہیں یہاں کالا کیوں آ قالت کیوں نہیں آیا جی مذکر کے لیے آ رہا ہے گیا جمع ساری عورتیں بسبی و تحلیلی تقدیسی واقن بالاناملی اناملی مسعتنسن ولاطف ولا حضرت یوسیرا رضی اللہ عنہا جو مہاجرات مہاجرہ عورتوں میں سے تھی یعنی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئی تھی کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں فرمایا سبحان اللہ لا اللہ اور سبحان الملک کو کہنا اپنے اوپر لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو کیونکہ قیامت کے دن وہ سوال کی جائیں گی اور بلوائی جائیں گی یہ تصویرات پڑھنے سے غافل نہ ہونا ورنہ نہ سے محروم رہ جاؤ گی ترمزی اور ابو کی روایت ہے پہلی بار دیکھیے کہ جو ہم نے نیچے لفظ پڑھے ہیں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ عربی میں کہاں لکھے ہوئے ہیں یہ جو لفظ ہیں نا ود تصویح ہے سبحان اللہ تحلیل کیا لا الہ الا اللہ اور تقدیس کیا ہے سبحان الملک القردوس یہ ان کے عربی نام ہے <coughs> दोबारा इसको उंगलियों पर पढ़ने की बात आ गई आप देखिए बहुत सारे लोग आज कल्चरली भी और आदतन भी तस्वीर पर पढ़ते हैं तो यानी जो, जो मोतियों की बनी होती है दानों की तो अब इसके बारे में भी आपके दे में क्वेश्चन होगा तो देखिए कि बेस्ट थिंग ये कि उंगलियों से पढ़ें ठीक है रियाकारी भी नहीं होती और प्लस यह है कि بہت زیادہ گن کے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان کھلے کھلا پڑھے لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے اور آپ اس کو دیکھیں تو اتنی شدت نہیں برتنی چاہیے بعض لوگ تب اس پہ اتنی ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں کہ وہ تسبیح کو ہی بدعت کہنے لگے تو حالانکہ دیکھا جائے تو تسبیح پہ پڑھتے ہوئے بھی تو دانے کے ساتھ انگلی لگتی ہے نا تو بہرحال ان معاملات میں ماڈریٹ رہنا چاہیے جو آپ کو اپنے لیے اچھا لگتا ہے آپ کر لیں ایک مرتبہ الحمد کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ہی کہنا زمین و اسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے دلیل ان ابی, ان ابی مالکی پڑی الاشریجی رضی اللہ عنہ قال رضی اللہ عنہ قال یہاں سے اب الفاظ ہیں وسحاناہمد اللہ عانی و صدقت برہان و سبریاؤ ول قرآن بِالْقُرْآنِ حُجَّتُ حُجَّتُنْ حُجَّتُ اللَّكَ حُجَّتُ اللَّهَا أَوْ عَلَيْكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ او موبقوها او موبقوها حضرت مالک لشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے اور ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے نماز دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے صدقہ روز قیامت نجات کا ذریعہ ہے صبر روشنی ہے اور قرآن مجید روز قیامت تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے جسے یاد تو نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کرتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا کتنی خوبصورت روایت ہے صبح جب اٹھتے ہیں تو گروی کیسے رکھے ہوتے ہیں کیونکہ ان اللہ ہش ترا میں نلموں میں ایمان والوں سے تو اللہ نے خریدی ہیں لیکن ہر دن صبح ہونا ایک نعمت ہے ہم اس کے بدلے میں اللہ کو کیا دیتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے اگر کوئی بے ہوش ہو اور ڈاکٹر کی دوائی سے وہ ہوش میں آ جائے تو ڈاکٹر کو ہم کتنا پیسہ دیتے ہیں لیکن اللہ کو ہم صبح اٹھنے کا کچھ نہیں دیتے تو نیکیاں کرتے ہیں تو اس کی اچھی قیمت ادا ہو جاتی ہے گناہ کرتے ہیں تو ہلاک ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں ان ساری چیزوں پہ عمل کرنے والا بنا دے یہاں پہ یہ ٹاپک پورا ہوا کوئی کوشچن اگر آپ کا ہے تو پوچھ لیجیے اور یہ جو ایکسٹرا ٹائم ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں اس کو صدقہ کرنا بات بات ہے چلیے سفانہ ربی کا رب العزتی اماں یہ سکون وسلام علم سلیم و رحمد رب العالمین اسی کے ساتھ چھٹی میرا سبق سنوا دیں مجھے یاد کرا دیں کیا تھا آج پہلا لفظ کیا تھا بارش تو رائن تھا وہ تو کل ہو گیا میز کو کیا کہتے ہیں بور ڈی کو پڑھتے نہیں ہیں اور کیا لفظ آسمان کو بڑا پیارا لفظ ہے ہمل ب... پتہ نہیں کیوں مجھے بڑا اچھا لگا ہے تو ہمل ہمل اور بریک, مل بریک مل کو مل کیا کہتے ہیں پوسے کھانے کو کہتے ہیں مات تو مات پوسے دعا کریں مجھے سبق یاد ہو جائے صفحان عربی کا ربی عزتی اماں سون و سلام المرسین و الحمد رب العالمین ابھی اذان ہوگی پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی